شہید اسلام خالق و کلی شہی ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف شہید اسلام فالا اللہ کا تارک الباض اما یوہا الہ یہ تیسرا دعویٰ ہے دو دعوے کا پہلے ذکر ہو چکا ہے آسر الدا ذات اللہ کا وہ پہلے رقوق کے اندر ہے وہ علم باری تعالیٰ کا ذکر تھا نہیں اور عبادت کا ذکر بھی تھا یہ تیسرے دعوے کا ذکر ہے کہ آپ ماں یوہا کی تبلیغ میں کوتا ہی نہ کریں بس شاید کہ تو چھوڑنے والا ہے بعض اس کو جو وہی کی جاتی ہے طرف تیرے چھوڑنا نہیں بظائق ان بہی صدر کا بیہی کا معنی ادھر نہیں کرنا اور تنگ ہونے والا سینہ تیرا با صبا بیس کے کہتے ہیں کہ با کا معنی ادھر آ کے کرو اور ہی کا معنی نہیں کرنا بھائی آپ نے نہ میر میں پڑھا ہے کہ مب دل میں نا بطور تمہید کے ہوتا ہے اصل مقصود نسبت سے کون ہوتا ہے بدل جعلی اقوقہ بہی جو ہے نا ہی ضمیر ہے مبدل من ہو اور اینکول جو آگے کھڑا ہوا ہے نا اینکول وہ کیا بن رہا ہے بدل ہے تو لہذا آپ نے ہی ضمیر کا معنی نہیں کرنا اور با کا معنی ادھر آ کے کرنا ہے اینکول کے پاس کرنا ہے اب دیکھو معنی ٹھیک ہے اور تنگ ہونے والا ہے سینہ تیرا بس سبب بیس کے کے کہتے ہیں اب معنی ٹھیک ہے بزرگوں با کا معنی مانا اینکول کے ساتھ کرو اور ہی زمیر مبد الس کو چھوڑ دو بس سباب اس کے کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا جاتا اس کے اوپر خزانہ یا آئے اس, اس کے ساتھ فرشتہ یہ ان کے فرمائشی معجزے تھے یا نہیں تو اللہ تعالی پہلے سے فرمائے کہ ان کو نہیں دکھانے کیا مکے والوں کو نہیں دکھانے دکھائیں تو پھر ان کو ہلاک کر دیں برباد کر دیں یا آئے ان کے ساتھ فرشتہ فرما نمانتا نذیر جواب شبو سوائے اس کے نہیں آپ تو ہیں نذیر آپ کے اختیار میں نہیں ہے موجہ لانا اللہ ہر چیز کو پر مختار کل ہے, ہے آپ کا کام نذیر ہے آپ ذرائع ام یقول افطرا شکوہ نمبر چار کیا یہ کہتے ہیں کہ گھاڑ لیا قرآن کو جواب شکوہ آپ فرما دیجیے لاؤ دس صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی تم دس صورتیں لا کے دکھاؤ کہ پہلے کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ پہلے ان کو چیلنج کس کا تھا سارے قرآن کا پھر ان دس صورتوں کا پھر ایک صورت کا پھر ایک جملے کا ایک بات کا پل یاتو بے حدیث سے مصر لو سات صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی ود اور پکارو اپنی مدد کے لیے جن کو پکار سکتے ہو سوائے اللہ کے اگر ہو تم سچے فعلم یستیب القوم اس آیت کے اندر غور کرو جی فعلم یستیب لقم لقم کا خطاب یا تو حضور کو ہوگا اور صحابہ کو تو پھر معنی علیحدہ ہے اور اگر لقوم کا خطاب ہو کافروں کو تو پھر معنی علیحدہ ہے اب غور کرو دو معنی میں پہلا معنی فعلم یس تجیب رقوم بس اگر نہ پورا کر سکیں تمہارا کہنا یہ حضور قور صاحب ہے یعنی کا پھر تمہارا یہ کہنا پورا نہ کر سکیں کون سا یہ دس صورتیں نہ لا سکے مقابلے کے اندر تو ان کو کہو اب مان لو یا مقابلہ کرو قرآن کا یا مان لو فعلم یا سجیب لو اگر نہ پورا کر سکیں تمہارا کہنا فقول سے پہلے کا مقدر ہے تو ان کو کہو کہ جان لو سوائے سنی اتارا یا قرآن ساتھ علم اللہ کے اور یہ بھی یقین کرو کہ نہیں کوئی بابور مگر وہی پس کیا ہو تم فرم بردار بننے والے مسلمان یہ کس صورت کے اندر مانا ہے کہ قوم کا خطاب کس کو ہو حضور کو اور صحابہ کو اچھا اور اگر قوم کا خطاب وہ کافروں کو تو پھر یستیب کا فائل کافر نہیں ہوں گے پھر یستیب کا فعل ہوں گے ان کے مابودان باتلا جن کو پکار رہے ہیں اے یہ بنیں منست دوسری صورت میں قوم کا خطاب کافروں کو ہوگا اور لم یستجیو کا فائل کون بنیں گے منستتا من تو ان کے معبود پس اگر وہ تمہارا کہا پورا نہ کر سکیں تمہارے معبود اے کافروں تو جان لو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اب بات ہی سمجھ جن کو تم پکار رہو تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور دس سورتیں نہیں بنا سکتے تو تم جان لو پھر قوم کا کتاب ان کو ہوگا کافروں کو من کا یرید الحیات دنیا طالبین دنیا کا انجام یہ انجام اس لیے بیان کیا گیا کہ جو سیدھے راستے پہ نہیں آتا قرآن کا مقابلہ کرتا ہے وہ دنیا میں مغرور ہو کے کرتا ہے چونکہ تم دنیا میں مغرور ہو اس لیے حق کا ساتھ نہیں دے رہے تو طالبین دنیا کا انجام سن لو طالبین دنیا کا انجام وہ شخص سے ارادہ کرتا ہے دنیاوی زندگی کا محت وہ زینا کہا اور اس کی زینت کا تو نوف المال ہوں پورا کر دیں گے ہم طرف ان کے جزا مال ان کے اعمال کا بدلہ پورا دنیا میں دے دیں گے فیا دنیا میں بہ فیا لا جو اور وہ دنیا کے اندر نہیں کم کیے جائیں گے ان کا بدلہ گھٹایا نہیں جائے گا دنیا میں اب میں آپ کو مثال دوں ایک کافر ہے انگریز ہے وہ ہسپتال کھولتا ہے اور غریبوں کی امداد کرتا ہے علاج مفت ہے پیسے دیتا ہے تو چونکہ بمان ہے نہ ایمان اس میں نہیں نا تو قیامت کے دن اس کو ثواب ملے گا کہ ہسپتال کا غریبوں کی امداد کا علاج قیامت میں نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بدلہ ہم دنیا میں اس کو دیں گے دنیا میں کیا دیں گے ان کا پیسہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا جس نے ہسپتال کھولی ہے یا رفائی کام کر رہا ہے اس کا پیسہ کیا ہوگا بہت مالدار بن جائے گا بیماری ہوگی تو تندرست ہو جائے گا اگر وہ بھی کوئی امداد کرے نا کافر تو بیماری سے بھی شفا ہو جاتی ہے بیمار ہوگا تو تندرست ہو جائے گا اس کی اولاد بھی کیا ہوگی بہت ہوگی تو یہی چیز ہے دنیا میں اس کو یہ چیزیں مل جائیں گی دنیا بہت ہو جائے گی تندرست ہوگا عیش کے ساتھ زندگی گزارے گا اسی خیر خیرات کی وجہ سے اس لیے کافر لوگ بھی بہت خیراتیں کرتے ہیں تو خیرات کرنے تو بیماری سے شفا ہو جاتی ہے دنیا میں جب بدلہ ملنا ہے یہی چیز ہے نوف علاج پورا کر دیتے ہیں ہم تلا کے جزا مال ہیں ان کے عمال کا بدلہ اور وہ نہیں گھٹائے جاتے لیکن آخرت میں ملے گا الائے کا یہی لوگ ہیں نہیں ہوگا آخرت کے اندر مگر نار وہ تمافسانہ ہو اور ضائع جائیں گے وہ عمل جو ہونے نے کیے فی ہا اس آخرت میں فی ہاضمیر کا مرض کون ہے آخرت ضائع جائیں گے جو عمل کی آخرت کے اندر و بات اور فی نفس سے باطل ہیں جو کام کر رہے ہیں فی نفس ہی باطل ہیں سمجھے آخرت میں بھی جائے جائیں گے اب فی نفس بھی کیا ہیں باطل ہیں یہ چند روزہ بہار ہے یہ میرے محترم سمجھ آ بات یا نہیں یہ تھا طالبین دنیا کا انجام تو پہلے کس کی بحث چلی آ رہی تھی قرآن کی صداقت کی بحث چلی آ رہی تھی یا نہیں اور کافروں کو چیلنج دیا گیا تھا کہ قرآن کو مان لو سمجھے مقابلہ نہیں کر سکتے تو مان لو اب بھی وہی صداقت قرآن ہے جس کا پہلے ذکر تھا آپ امن کا نالا بھیا صداقت قرآن ما فضائل مصدقین صداقت قرآن ما فضائل مصدقین مصدقین کے فضائل آفا من کانا یہ مشکل آیا تھا ذرا غور کرنا کیا پس وہ شاخ کہ ہے اوپر دلیل واضح کے اپنے رب کی طرف سے بیہ کا من دلیل واضح اور اس کا مستاق لکھو صراط مستقیم اور دین فطرت ایک ہی چیز ہے بیہ کا من ہے دلیل لیکن مراد کہہ جی یہی صراط مستقیم دین فطرت دین اسلام جو شاخ صاحب پر دلیل واضح کے صراط مستقیم پہ اپنے رب کی طرف سے و یا طلوع ہو شاہد من ہو اور ساتھ دے رہا ہے اس کا یعنی بھیا کے ساتھ ساتھ چڑھ رہا ہے پیچھے آتا ہے اور پیچھے آتا ہے اس بیہ نا کے یا ساتھ ہے اس بیہ نا کے ایک گواہ اللہ کی طرف سے ایک شاہد ان کے نیچے دیکھو قرآن تو بیا نا سے مراد میں نے کیا لیا ہے سرات مستقیم دین فطرت یہی دین اسلام اور ہو شاہد و من ہو اس کے ساتھ ساتھ گواہ کون ہے اللہ کی طرف سے قرآن ٹھیک ہے ایک مطلب اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بیہ سے مراد لو قرآن اور شاہد سے مراد لو اعجاز قرآن یہ بھی لکھ لو دوسرا مطلب کیا ہے کہ بیہ سے مراج گاہ ہو قرآن اور شاید سے مراج گاہ ہو اعجاز قرآن قرآن کا موجز ہونا تو خیر جو آدمی سرات مستقیم پہ چل رہا ہے اور قرآن پہ عمل کر رہا ہے یہ آدمی اصحاب بیہ نا سے ہے یا نہیں سے ہے صحاب بینہ دلیل کے اوپر قائم ہے اب تم یہ بتاؤ کہ یہ اصحاب بینہ اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے برابر پھر میں معنی کرتا ہوں اور مقدر عبارت نکالتا ہوں آفامن کان اللہ بینا تین کیا پس وہ شاہ اس کے ہے اوپر دلیل واضح کہ اپنے رب کی طرف سے بیاتلو ہو شاہ و من ہو اور اس دلیل کا ساتھ دے رہا ہے ایک گواہ اللہ کی طرف سے کا من لے سا کزا کا اس کی خبر معذور ہے یہ اور وہ لوگ جو ایسے سے نہیں ہیں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کا من لے سا کزا کا اس کی خبر معذوق ہے مثل اس کے ہو سکتا ہے جو نہیں سی طرح آگے فرمائے وہ من قبلی کتاب موسا دلیل نقلی قرآن کی صداقت کے لیے دلیل نقلی کہ اس سے پہلے کتاب ہے موسا علیہ السلام کی جو اپنے وقت کے اندر امام بھی تھی احکام بتلانے والی اور رحمت بھی تھی الاائے کا یوم نونہ بے علاح کا اصحاب بیہ کہ جن کا بھی ذکر ہے ان کو ہم اصاب بینا کہتے ہیں یہ قرآن کے عاشق ہیں اور قرآن پہ عامل ہیں یہ اصاب بینا ایمان لاتے ہیں ساتھ اس قرآن کے وہ میّقر بھی اور جس نے انکار کیا ساتھ قرآن کے دوسرے گرہوں سے پسعت اس کی وعدہ گاہ ہے وعدے کی جگہ ہے میں فر کے نیچے لکھو انجام مکلزبین یک بہی انجام مقزبین تو یہ آگ اس کی باد ہے دو فلا تو پفی من ہو پس نہ ہو تو ہے مخاطب تکو کا خطاب حضور کو نہیں ہے عام خطاب ہے پس نہ ہو تو ہے مخاطبی شک کیسی قرآن سے -e هو مرج قرآن ہے ان نہ <الْحَق> یہ قرآن سچی کتاب ہے تیرے رب کی طرف سے لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے یہ بھی مشکل آیا تھی تو کیا آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے یا نہیں اچھا حضرت ومن ازلم امن افطرا تخویف و خروی کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو باندھ اوپر اللہ کے جھوٹ کو تم شرک کر کے جھوٹ باندھ رہے ہو یہی لوگ ہیں پیش کیے جائیں گے اپنے رب پہ اور کہیں گے گواہ اشہاد کے نیچے لے کو فرشتے اور کہیں گے فرشتے گواہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب کے اوپر شرک کر کے مابودان باطلا بنایا تھا خبردار لانت اللہ کی ایسے ظالموں پہ اللہ دن سدون علامت ظالمین آپ ان ظالمین کی علامتیں ہیں یہ وہ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کے راستے نمبر ایک اور طلب کرتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر کجیے کجیوں کا من شبہات نکالتے ہیں نمبر دو وہ بلاخرت ہوں کافروں نمبر تین یہ آخرت کے بھی منکر ہیں یہ تو کون گواہی دیں گے جی او یقول ال شاد میں کیا تھا فرشتے گواہی دیں گے اب آگے اللہ تعالی کا حکم ہے ارشاد خداوندی بندی الا قلم یقون خدا بندی اللہ فرمائیں گے یہ بات قیامت میں چلی جا رہی ہے قیامت میں سمجھے جی کیونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں نا الا یورزون آلہ رب پڑھا ہے نا یہ اللہ کے سامنے ہوں گے اور وہاں باتیں ہوں گی پہلے فرشتے گواہی دیں گے اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دیں ان کو کیا فرمائیں گے یہ لوگ نہ تھے ہرانے والے بیج زمین کے زمین کے اندر بھی موسری بھاگ سکتے تھے میری گرفت سے اور نہ تھے واسطے ان کے سوائے اللہ کے کوئی مددگار وہاں بھی کوئی مددگار نہیں تھے ایسے مصنوعی مددگار انہیں بنا رہے تھے اب ان کا حکم یہ ہے کہ یوزاف الحم دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب ماں کانو یستتیون سما یہ عذاب کیوں دگنا ملے گا اس لیے کہ نئی طاقت رکھتے تھے سننے کی بس سبب نفرت کے کس کو نہیں سنتے تھے قرآن کو حق بات کو سبب عذاب نئی طاقت رکھتے تھے سننے کی بس و نفرت کے اور نہ تھے دیکھتے حق کو انادن نہ حق کو سنتے تھے بس و نفرت کے نہ حق کو دیکھتے تھے انادن ضد کی وجہ سے اولائک لذین انجان یہی لوگ ہیں کہ خسارے میں ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو اور گم ہو گئی ان سے وہ باتیں جن کو گھڑتے تھے اور دنیا میں کیا گھڑتے ہیں باتیں کہ ہمیں پیر فقیر کا ہاں بالکل پار کر دیں گے شہباز کلندر کا پھیرا لگا ایک دو ایک دفعہ قیامت کے دن کیا بخشے جاؤ گے یا ادھر بنائی ہوئی ہے کراچی کے اندر قبرستان شیو نے وادی فاطمہ کا نام رکھا ہے ہاں وادی حسین دور دور سے لوگ ادھر دفن آتے ہیں انہوں نے ذہن میں ڈال رکھا ہے جو ادھر دفن ہوگا کیا ہے بہشتی ہے تو یہ باتیں انہیں گھڑی ہوئی ہیں لا جرمہ یقینی بات ہے کہ و اخرت میں سرارت پائیں گے ان الزینہ مرو پڑھتے ہو کہ کافروں کے انجام کے بعد کس کا انجام ہوتا ہے مومنین کے لیے بشارت وشارت ان الزینہ ملوام الصالحات واقب لارب بہنگی اور وہ جھک گیا اپنے رب کی طرف یہی لوگ اساب جنتیں ہمیشہ رہیں گے میرے محترم پہلے فریقین کے مال کا بیان تھا اب فریقین کے حال کا بیان ہے فریقین سے کیا مراد ہے تم بتاؤ مومن اور یہ فریقین ہیں تو پہلے فریقین کا کیا بیان تھا مال انجام اب یہ لفظ یاد کیے کرو بڑے کام کے لفظ ہیں مہال منا تو پہلے فریقین کے مہال کا بیان تھا اب فریقین کے حال کا بیان ہے انجام تو آ گیا نا ماسل الفریقین حال دونوں فریقوں کا کیسے ہے کل عماول اور سم اندھے اور بہرے کے ایک آدمی اندھا بھی ہے بہراہ بھی ہے یہ کس کا حال ہے کافر کا اور ایک آدمی بصیر بھی ہے اور سمیع بھی ہے یہ کس کا حال ہے مومن کا ہے بھائی ایک بے مان لوگ جو ہیں نا ایک قرآن سے اندھے ہیں کیا ان کے سامنے قرآن رکھو نا تو اللہ فلامین کو کیا پڑھتے ہیں آلوم کا؟ ہاں ایک گریجویٹ کے سامنے قرآن رکھا گیا تو اللہ فلامین کو پڑھ رہا تھا آلوم ذالک کتاب تو اندھے ہیں یا نہیں ہیں قرآن سے ٹی وی کو تو خوب دیکھتے ہیں پھاڑ پڑھ کے آنکھیں اور حقیقت میں کیا ہے اندھے ہیں قرآن سے اندھے ہیں